الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا ريبا مباركا في إكرامات ربنا رب لك الحمد فما ينبغي لجلال مجحك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد. من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعيد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مامع لما أعتينا ولا مؤتي لما من عتا ولا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يغيسنا ومن خيات أعمالنا من يفده الله فلا مبل له ومن يغلل ولا آبي له وأشهد والله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا حبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفاه الله بشديده اللهم شل على محمد وعلى آل محمد فباشر ليك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. وما باركك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد اشتريه أما بعدها إن خيل الحديث كتاب الله وخيل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل رحدثة بدعة وكل فدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رسد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ذل لا يظهر إلا نفسه ولن يظهر الله شيئا دائما نجمى لا أمانة له ولا دين لمن الله عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تشتروا بعهد الله ثمنا تليلا إنما عند الله هو غير لكم من كنتم تعلمون ما عندكم ينفض وما عند الله باق ولنذي أن الذين صبروا وادرقوا بحسن ما فَاعْمَلِ الصَّالِحَ مِنْ دُونِكَ فَمَا أَنْتَ بِمُصْرِفٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَنُوْثِقَنَّ عَلَيْهِمْ بَأْسًا شَدِيدًا ثُمَّ لَنُوْثِقَنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صَدْرِي وَيَسِّرْ أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم بما علمتنا ما ينفعنا علمان رب بك من خانا دماوت ماشا ہر قسم کی حمد و سنا تمام تاریخ اللہ رب دیبل دلال کے لیے وہ اکیلا ہی تمام سمجھ و سلاحوں عظمتوں پڑائیوں اور ٹبریائیوں کا حق سار ہے سلاۃ و سلام سید نام اور سید الب الدین ولاقرین غلام علبیائی رقم سلیم شفیع النبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ نبل کی داتیں گرانے کو پندرہ سلال سلاط و سلام کے بعد اللہ نکور عزت و جلال نے پرانے حکیم میں احساس فرمایا اے لوگو دات ولیل تم نے جو اللہ نقل عزت کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ تو سہارا موازہ ہے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو تھوڑی سی قیمت لے کر شاہج کو توڑو مت اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارا اس میں گاچا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انما عند اللہ اند اللہ, انما عند اللہ خیر اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے اس عہد کی وفاداری کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہو اور تمہیں علم ہو وہ کیوں بہتر ہے ماحدہ ماحد اللہ باپ جو تمہارے پاس ہے جس سے تم خوش ہوتے ہو اتراتے ہو فخر کرتے ہو اور اعتماد کرتے ہو یہ جی ختم ہو جائے گا جتنی بھی مضبوط ہے مضبوط چیز تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہونے والی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ رب العزت کا یہ بھی وعدہ ہے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کا یاحد ربانے کے لیے خبر کیا ان کو اللہ رب العزت بہترین ادرا تھا فرمائے گا بنا سارے کوئی مرد ہو یا کوئی اور جو بھی سالح کارآمد مفید کام کرے گا اچھا آگن کمائے گا شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو اللہ پر اس کا یقین ہو پر ہم یہ حیات اور متعیے ہم اسے باقیدہ زندگی عطا کریں گے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں بہترین اجل بھی آتا کریں اللہ کمرہ کے مین نے بندوں سے ایک عہد لیا تھا اور اس عہد میں ساری دنیا کے انسان شریک ہوئے ارس بربے کو آلو گاڑا اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا پروزگار ہوں یا نہیں ہوں سب نے مل کر جواب دیا کہ ہاں ہم تیرے اندیح اور سور ہمارا پارو لانا ہے اور یہی آج اللہ کے ساتھ کیا ہوا یہی معاہدہ یاد کرانے کے لیے سارے انبیاء ہے گرام لائے سب نے آ کے لوگوں کو یہی بتایا کہ تمہاری اللہ سے بات ہو چکی ہے تم نے اللہ رب العزت کے نام کر دیا ہے اپنا سارا کچھ اور اللہ تعالی نے تمہاری ذمہ داری لے دی ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تو سب اللہ رب العزت کا اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے لی ہے ساری کائنات کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے بکائی بتن لاتا میرے انواع یا دکھوندا عزت کو ہے جو کوئی بھی جاندار اس زمین پر چل پھر رہا ہے اس کا پالنے والا اللہ ہے اور اس نے, اس نے پالنے کی ذمہ داری لی ہے اس کے ذمہ ہے کہ اسے اس کی ضرورتیں عطا فرمائے اور یہی معنی ہے رب کا ہم لفظوں کی حد تک تو رب مان لیتے ہیں اللہ تعالی پالنے والا کہتے ہیں پروردگار کہتے ہیں لیکن پالنا اور پروردگار ہونا اور کسی کا رب ہونا اس کا معنی کتنا لسیح ہے اس کے مفہوم میں کیا کچھ داخل ہے اللہ رب العزت کے باقی ناموں کی طرح اللہ کا یہ نام بھی ہمارے علم میں ابھی تک داخل نہیں ہو سکا ہم نے اس کی توجہ نہیں دی کہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے پالنے والا کسی کہتے ہیں کیا پالنے والے کا یہی معنی ہے کہ انسان کو روٹی ملتی رہے اور انسان بنتا رہے بس اس کے بعد ختم رب کا معنی ہے کائنات کے نظام کو چلانے والا کائنات کے نظام کو بنانے والا کائنات کے نظام کو کائم رکھنے والا کائنات کے نظام کو جب چاہے گا اس کی بسا لپیٹنے والا جب چاہے گا دوبارہ پھر یہ جی نظام اسے دوبارہ کھڑا کر لے گا جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے مار لیتا ہے جس کو جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے جب چاہے گا موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا عزت اس کے ہاتھ میں ہے دلت اس کے ہاتھ میں ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے ہاتھ پاؤں اس کے ہاتھ میں ہے نا کان اس کے ہاتھ میں ہے ہماری انجیں اس کے ہاتھ میں ہے ہمارا زور ہمارے سوبھاؤ اللہ رسم کے ہاتھ میں ہے ہماری سوچیں اور ہمارے اختار اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ ہی سے تھامے ہوئے ہے یہ زمین اللہ نے بنائی ہے اللہ ہی سے تھامے ہوئے ہے یہ ہوائیں اللہ چلا رہا ہے یہ بارشیں اللہ برسا رہا ہے ان بارشوں کے کپڑوں سے زمین سے روزی اللہ نکال رہا ہے اور رودی ہمارے منہ تک اللہ پہنچاتا ہے جب ہمارے منہ میں داخل ہو جاتی ہے تو اسے کارآمد اللہ بناتا ہے جب چاہتا ہے اسی رودی کے ذریعے بیمار کر دیتا ہے جب چاہتا ہے اسی روزی کے لیے تندرست کر دیتا ہے جب چاہتا ہے اسی روزی کے لیے مار دیتا ہے جب تک چاہتا ہے اسی روزی کے لیے انسان کو زندہ رکھتا ہے وہی ماں باپ دینے والا ہے وہی سادے اور دینے والا ہے وہی اڑاپے لینے والا ہے وہی پوتے اور نوازے دینے والا ہے وہیت کا مالک ہے اسی کی جو ہوئی ہر جائے ہمارے پاس ہے تم میں جسے جو لینا ہے اسے مانگے اس کے خزانے ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے بھرے ہوئے کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئی اور کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئی تو بادشاہ کیا ہوئے جس کے کزانوں میں کمی آ گئی وہ ہر انسان جس سطح کا بھی ہو جس مقام کا بھی ہو اسے جانتا ہے اسے پہچانتا ہے اس کے مناسب ہاتھ کو پالتا ہے بہت شاہ بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی وہی پالتا ہے فقیروں کو فقیری میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے حکینوں کو حسن سے مارنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور جن کی شکلیں ہمارے خیال میں اچھی نہیں ہے ان کا دل بھی اللہ ہی رکھتا ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے خوبصورت ہیں ان کے دلوں کے بھی اللہ رب دل خوش رکھتا ہے مالداروں کو مال کمانے کے طریقے بھی اللہ سکھاتا ہے مال سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ سکھاتا ہے کوئی چائے ایسی نہیں ہے اس رب و بل جلال کے ہاتھ میں رہو بی ادھر ملک بہو رات سے بہو رات شیئر بجٹ والی ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر تاز رہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں کوئی نہیں سمجھے کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہے بول رہا ہوں کر ملکی تو ملک منتشاؤ بسنج کا نند منت و تو منتشاؤ وتو من پشاؤ یہ بھی گل صحیح ہندی ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بہتوں حیات اس نے پیدا کی ہے اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں ازمایا کہ کی تم کیسے عمل کرتے آتے ہو ان کو بتا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بھی جوں کہا کیجیے اللہ ہے اللہ مالک الملک بادشاہی دے دی ہے دوسرے ملک کا من جسے کہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے جسے کہتا ہے چھین لیتا ہے جسے کہتا ہے جی دادا فلما دیتا ہے جسے چاہتا ہے جی ریز کر دیتا میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے بڑھائی ساری میرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر فاگر اللہ کے نیند نے انسان کو کسی بھی سطح انسان اور زندگی کا طریقہ سکھایا اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس لیے کہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ انسان کے اندر کیا اسے اچھی طرح پتا ہے کہ انسان میں کیا کیا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی مرتب کر کے انسان کو بھی اس کو بتایا کہ تو نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور بتایا بھی ایسے قابل اعتبار طریقے سے کہ قرآن کریم نانے کی یاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا دونوں ہی کتنے عظیم شان ہیں نہ قرآن کے حرف دی کی کوئی گنجائش ہے ن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عائد تلاش کرنے کی لیے گنجائش ہے قرآن کامل کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان کامل نبی اور کامل رسول اور کامل عسم اتنا بہترین نمونہ اتنا بہترین نمونہ کہ جس کی کو کوئی مثال تلاش نہیں کی جا سکتی لوگوں کو الفہمی ہوئی کہ شاید یہ کتاب حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس گڑھ لی ہے خود ہی لکھ رہے تھے لوگوں کو سنا رہے تھے کتنے یقین درائے اللہ تعالیٰ نے کی اکتاب ہماری یادی کی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم تو آدمی ہیں جن کے پاس آئی تھے وہ عرف تھے ان کو چیلنج کر کے کہا گیا کہ تم سمجھ گئے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ رہے ہیں یہ کہیں سے نہیں پڑے اور تم تو پڑے ہوئے ہو تم بھی کوئی ایک آدھ سورت بنا کے لے آؤ کوئی دس صورتیں لے آؤ ایک صورت لے آؤ کوئی ایک لے ہو اگر یہ مقابلے کی ہمت اور طاقت تو مان لو کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا کلام ہے اللہ جل جلال کا کلام ہے تو ایک بوجھنا ہے کوئی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے گری نہیں جاتی دلیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے باقی ساری باتیں چھوڑ دیں کوئی دنیا کی ایسی کتاب دیکھی ہے کوئی کتاب دنیا کی دیکھی جسے سمجھنے والے جسے نہ سمجھنے والے جسے سمجھتے نہ ہو ترجمہ نہ جانتے ہو پڑھ سکتے ہو کوئی کتاب ہے جس انسان کو کوئی زبان نہیں آتی اس کا ایک صفحہ سفر نکل سکتا یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جن کو ابھی حقیقہ ایک لفظ نہیں آتا وہی پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک بنی پڑھ رہی کوئی مثال نہیں ہے یہ ایک ہی موجودہ کافی ہے جسے جاننے کے لیے کسی ولیم کی ضرورت نہیں یہ یقینی فری دلایا گیا کہ لوگ غلط کا شکار نہ ہوں مت سمجھا لوگ کہ تعلیمات زندگی کی یہ تعلیمات محمد الرسول اللہ سن شل رہا سر اپنے پاس دے رہے ہیں ہم بھی اس غلط کا شکار ہیں مشرقین مکہ بھی اس غلطحمی کا شکار بھی ہم اس غلط کا شکار ہیں کہ شاید دین کی تعلیمات جو دین کا نظام ہے ظلمات ہوتے کے مسائل ہیں جو زندگی کے امور و معاملات کے بارے میں تعلیمات ہیں شاید مولوی حضرات اپنے پاس سے بتا رہے ہیں ہم تجربہ کھا رہے ہیں مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے کیسے مان رہی ہم نے سولہ سال صرف کیے بیس سال لگائے ایک فیلڈ کے اندر ہم نے پوری زندگی کھپائی تجربہ کیا علم حاصل کیا اب اتنے تجربے کے بعد اس شخص کی بات کیسے مان لی جس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کی کیا ہوتی ہے کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کو سمجھتا ہوں مولی صاحب کو کیا پتہ ہے کاروبار کیا ہوتا ہے اس کی بات کیسے مان ڈاکٹر حسرال سمجھتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے ہمارا فن کیا ہے انجینئر سمجھتا ہے اس کو کیا پتہ ہے ہمارا فن کیا ہے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے میدان میں تجربہ کار ہوں اس کو کیا پتہ ہے یہ بات سب کو بھلی ہوئی ہے کہ یہ اپنے بات کو کچھ نہیں بتاتا یہ تو اللہ اس کے اصول کی باتیں سناتا ہے یہ اپنے بات سے کچھ نہیں بتاتا یہ تو اس کی باتیں سناتا ہے جو اللہ منوب ہے یہ ساری دنیا کو اگوے ادا کرنے والا ہے ساری دنیا کے تجربے اس کے محتاج ہیں ساری دنیا کی تحقیقیں اس کی محتاج ہیں انسان جہاں بھی کون جائے اللہ نے بدل کے دیا گیا یہ تو اس کی باتیں بتا رہے ہیں اپنی باتیں ہے اس غلط سہمی نے ہمیں ہلاک کیا اس غلط سانی نے ہمیں برباد کیا بادشاہوں نے یہ سمجھا کیا مسلمان اور سپاہیوں پر پاؤں والے یہ کیا جانے بادشاہی کے کی گر کیا ہوتے ہیں اس بادشاہ کو یہ نہیں یاد رہتا یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی باتیں کر رہے اپنی باتیں نہیں کر رہے یہ کسی کا پیغام دے رہے ہیں یہ کسی کی بات سنا رہے ہیں اپنی بات نہیں سنا رہے جو اپنی بات, سنا جو اپنی بات, سنا جو اپنی بات سنائے گا وہ مجرم ہے جو ماڑا کا پیغام پہنچائے گا وہ اللہ رب العدت کا پرستہ تھا اس کی تو اپنی بات ہی نہیں ہے یہی گرسانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہاز اینڈ کوپنی کو ہو گئی تھی کہ ہم اتنے بڑے سمجھدار ہیں مجھے لوگ اب حکم کہتے ہیں میں بڑے بڑے فیصلے نپٹاتا ہوں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھتا ہوں بڑے بڑے مسائل سلجھا دیتا ہوں میں کہہ سردار ہوں ساری دنیا مجھے جانتی ہے یہ یتیم بچہ کہاں سے آیا چار بچے سے پڑے نہیں ہیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے آ گیا پڑھانے کے لیے آ گیا ہمیں سکھانے کے لیے آ گیا ان کو یہ بات یاد نہیں رہی یہ تو کسی کا پیغام کے آیا ہے اپنی باتیں تو نہیں کمار سلاتی کمار سل رسولمکم ہم نے تم رسول بھیجا ہے تم میں سے یا کم آیا ہمیں تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اس کی اپنی نہیں ہے ہماری آیتیں ہیں وہی سچی تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے ہمارے حکم کے ساتھ ہماری تعلیم کے ساتھ وہی المحکم الکتاب امن حکمت اس کتاب کی تعلیم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے دیتے ہیں درائی اور زندگی گزارنے کے سلیقے تمہیں ہماری طرف سے سکھاتے ہیں بحی المحکم عالم ککون تالم ساری دنیا کا علم حاصل کر سکتے ہو لیکن جو محمد اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور سے نہیں مل سکتا جو تعلیم اشارت بات دیتے ہیں جو تعلیم صحیح کے ذریعے ملتی ہے جو تعلیم کتاب اللہ کے ذریعے ملتی ہے جو تعلیم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیب سے ملتی ہے وہ تعلیم تمہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی کوئی صورت نہیں ہے علم معلوم سے دنیا بھر کی تعلیمیں اکٹھی کر کے دنیا لیکن جو بات نبی علیہ صاحب السلام مری کے ذریعے بتائیں گے وہاں تک تمہاری رسائی ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو زندگی گزارنے کے سب کو طریقے اور طریقے سکھائے کسی کو بھی نہیں چھوڑا کسی کو بھی بجار وجہ نہیں چھوڑا لیکن انسان بد نصیب ہے ہر سطح کا انسان اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے لال بری سے آنکھیں پھیر لیتا ہے محمد الرسول سلم کو پسماندہ سمجھتا ہے اور رماع کر رام سمجھتا ہے کہ ان کی بات یہ کیا ہے یہاں سے سب نے دھوکہ کھایا بادشاہوں کو بادشاہی کے طریقے اللہ نے سکھا دیے تھے جن لوگوں نے ان طریقوں سے بادشاہی کی جو اللہ لل سکھائے تھے ان سے کامیاب بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے باڈی کی بندوبست کی ضرورت نہیں ہوتی تھی رہنے کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ جان قربان کرنے والے جان نساوت کرنے والے پیش مار جانے قربان کرنے والے پیش مار ایسا بادشاہ ہوتا ہے اور جس کو بچانے کے لیے لوگ اپنے بچے آگے کرتے ہیں کہیں محمد الرسول کو چوٹ نہ لگ جائے ہمارے بچوں کو تیر لگے امام المیا کو تیر نہ لگے ساری دنیا بادشاہوں سے سٹی ہوئی ہوتی ہے ساری دنیا حکمرانوں سے تنگ ہوتی ہے لیکن یہ کیسا عظیم و غریب حکمران ہے مدینے سے چلے سب تک چھپا سے مکے میں پہنچے جا کے مینا کے میدان میں منتیں سنبھالتے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی تشریف لائیے ہمارے نظامی حکومت کی کیا بادشاہی کا طریقہ ہے کیا عزت ہے کیا وقار ہے فرمایا میں نہیں آ سکتا خطرہ ہے میری وجہ سے تمہاری لوگوں کے ساتھ دشمنی بڑھ جائے گی اب تو پھر اس دشمنی کو برداشت نہیں کرتے دیکھ لو دیکھ لو برداشت کر سکتے ہو تو میں جا سکتا ہوں ورنہ نہیں ایک نوٹ کے تقریر کی دوسرے نوٹ کے تقریر کی تیسرے نوٹ کے باتیں کی جس نے کہا ایک ہی بات کی ہماری عزتیں بھی آپ کے قربان ہمارے ماں باپ بھی آپ سے قربان ہماری اولادن بھی آپ کے قربان ہماری جانیں بھی آپ کے قربان ہمارے مال بھی آپ کے قربان آئیے آئیے تصویر آئیے اقتدار سنبھالیے ہماری حکومت سنبھالیے کیا طریقہ ہے مولا کریم کا بادشاہی دینے کا کیا طریقہ ہے مولانا کریم کے نبی محمد اللہ وسلم کا بادشاہی کرنے کا کس طریقے سے آپ نے حکمرانی کی کس طریقے سے حکمرانی کی جنگیں ہوتی ہیں میدان میں نکلتے ہیں اور مائیں اپنے بچے آگے کر دیتی ہیں اور جوان اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اپنے چہرے آگے کر دیتے ہیں محمد السلم کو چوٹ نہ لگا یہ کس وجہ سے تھا اس لیے کہ کا کا اندازہ ہو اللہ سے لیا ہوا ہے امام المبیا جو کرتے تھے اللہ کی مرضی سے کرتے تھے جو کہتے تھے اللہ کی مرضی سے کہتے تھے جو فیصلے کرتے تھے اللہ کی مرضی سے, سے کرتے تھے اپنا کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ اللہ ہی تھا مَا اللہ شدی القوا اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے محمد کی زبان کب ہلتی ہے جب مولا کی طرف سے رہی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الشی عید القوا اللہ کی طرف سے جلیل علسط اسلام نے امام کو اللہ رب العدت کی طرف سے علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم لا کے دی ہے اس کی روشنی میں چلتے ہیں ماتا مَا تم رسول ہو فاقو ہوا محمد تمہیں جو گئے وہ دے دی لو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ اس لیے کہ محمد وہی دیتے ہیں جس کا اللہ اس کو حکم دیتا ہے اسی سے روکتے ہیں جس سے اللہ اس کو روکتا ہے صرف یہی نہیں جو نبی بھی دنیا میں آیا امام الانبیاء نے فرمایا جو نبی بھی دنیا میں آیا اللہ رب العزت نے اس کو جو بدھائی کی بات بتائی تھی اس نے اپنی امر کو بتا دی اس کا ذمہ داری اس کا فرض تھا کہ اپنی امر کو ہر بدھائی کی بات بتائے جو اللہ نے اس کو بتائی ہوئی تھی اور ہر سر کی بات اس کو وہ جانتا تھا اپنی امر کو بتا کے گیا اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امر کو بتائے کہ یہ سر کی بات ہے اس اسے بچے رہنا ہے یہ غیر کی بات ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے سید رم علیم امام علبیائی رم نبیوں کے سردار تھے رسولوں کے امام تھے خاتم النبیین تھے سب سے بڑے تھے سب سے اونچے تھے سب سے اعلیٰ اور فاطمین کی تعلیمات سب سے زیادہ کامل تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ منتھم دین تما منتم محردی اور ربیع تو القم السلام آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے نبی صاف صحم جو دین لے کے آئے نبی صاف صحان جو دین لے کے گئے اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کوئی مسئلہ نہ ملے ناممکن ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے یقین کا مسئلہ ہے ہمارے اعتماد کا مسئلہ ہے ہم نے رب کو رب نہیں جانا محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانا اگر کوئی رب کو رب مان لے محمد کو اللہ کا رسول مان لے صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلو بادشاہی ہو تو گاتا نہیں کھائے گا کیوں بھی گاتا نہیں کھائے گا تو بھی گاتا نہیں کھائے گی مرد ہو تو بھی گاتا نہیں کھائے گا میرا سال خن سا پرنو حیاتن تو حیات تو کوئی مرد ہو یا کوئی اورت ہو جو بھی سارے عمل کروائے گا جو بھی اللہ کو رب جان کے کام کرے گا جو بھی محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول جان کے اس کی اطاعت اجازت کرے گا فلن یہ حیات اس کو پاسیدہ زندگی ادا کرے گا اس کو حکمرانی دیں گے تو عمر سدیق جیسی حکمرانی دیں گے عمر فاروق جیسی حکمرانی دیں گے عثمان خنی جاتی حکمرانی دیں گے علی اللہ جیسی حکمرانی ادا کریں گے. گے اور اگر وہ فقیر ہوگا اگر وہ فقیر ہوگا تو ابو سوری جیسا فقیر ہوگا ابو ابورانہ جیسا فقیر ہوگا فقیری میں بھی نام کمائے گا ابانی میں بھی نام کمائے گا گھر میں ہوگا تو بھی نام کمائے گا کہیں کسی کونے کھیتر میں چھپ جائے گا تو وہاں بھی نام کمائے گا اور کسی مرسہ جوہز پر ہوگا تو تو بھی نام کمائے گا اللہ کی فتح برداری اللہ کے رسول کی فتحمرداری میں انسان نام نہ کمائے جتنا کمائے بہترین زندگی نہ حاصل کرے ممکن نہیں اللہ نے حکمرانوں کو حکمرانی کے گفت سکھائے تھے لیکن اللہ رب العزت کے دیے ہوئے گفت اللہ کے دیے ہوئے طریقے اللہ کے دیئے ہوئے طریقے اللہ کی دی ہوئی دانائی اللہ کی دی ہوئی حکمت اللہ کے دیے ہوئے علم کو بادشاہوں نے پھنسے کو پھینکا اور اپنے پاس سے حکمرانی کے طریقے گھڑے دنیا کے سب سے زیادہ ذریع حکمران ہر سال حکمران سب سے زیادہ ذریع ہوتے ہیں سب سے زیادہ گالیاں حکمرانوں کو ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نمائندے نہیں بنتی اللہ کے بندے میں نہیں بنتے اللہ کے بندے بن جائے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر اپنے بندوں کو حکمرانی دیکھے انہیں عزت بھی عطا کی دکھا دیا اور بتا دیا کہ میں کیا فلو کرتا ہوں اپنے بندوں کو اللہ نے ایک انتظام میں یہ فکر بھی دیا تھا کہ حکمران اگر اپنی قوم کو صحیح طریقے سے روٹی پانی کھلانے چاہتے ہیں طریقے سے لوگوں کو والد منصوبہ بندی کرنے کر کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے سیکھے اللہ سے پوچھے کیا کرنا ہے لیکن حکمرانوں نے اس کا متبادل کرا بھوکے مر رہے ہیں بھوکے مار رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں بھوکے مار رہے ہیں کہ سولے کدائی اٹھایا ہوا ہے کہیں کہیں مانگنے جاتے ہیں کہیں کہیں مانگنے جاتے ہیں اللہ کا گھر کھلا ہے اللہ کا گھر کھلا ہے اللہ کے کھلانے مرے اسے نہیں مر اللہ کے گھر ہر وقت کھلا ہے اللہ کے گھر ہر وقت کھلا ہے اللہ کے خلاف وقت بھرے ہوئے ہیں لیکن حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ سے مانگے کافروں سے مانگتے ہیں دوسروں سے مانگتے ہیں سادیوں سے مانگتے ہیں جو دیتا بھی دی ہے جو چلاتا بھی ہے کام بھی لیتے ہیں نوکری کرواتے ہیں غلامی کرواتے ہیں ان سے مانگتے ہیں جو مولا کریم ہے نہیں مانگتے ضرورت نہیں ہوگی تو رسوائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا مولا کریم نے حکمرانوں کو اپنی حفاظت کے سلیقے سکھائے تھے اس طریقے سے تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے کس طریقے سے تم نے اپنے ہمارے بندوں کی حفاظت کرنی ہے اگر ویسا کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آسانی ان کی طرف چلتے پھرتے کوئی ہٹو بچوں کی حوضیں نہ کہیں کی ضرورت نہیں ہوتی کہیں پولیس کی ضرورت نہ ہو حکمرانوں کو کہاں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے یا کہاں حکمرانوں کو فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کے لیے ہوتے ہیں اپنے لیکن حکمران ایک فقیر تو پورے میں اکیلا پھر سکتا ہے لیکن ہمارا حکمران تو سے باہر نہیں نکل سکتا. ہے کہ اتنا ہے, اتنا مجرم ہے. اس کا مجرم ہے جو مولا کا مجرم ہے وہ انسانوں کا بھی مجرم ہے جو اللہ کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی کیسے کروائے حفاظت کا نظام اپنے بات سے کرنے والا کیسے حفاظت کر سکتا ہے جو محافظ ہے جو حفیظ ہے جو حافظ ہے اس کو چھوڑنے والا کیسے اپنی حفاظت کر اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا تھا حکمرانی کا ایک نظام دیا تھا حکمرانی کا ایک طریقہ سکھایا تھا کے طریقے سے لوگوں کو جتنے بھی بادشاہی کرنی ہے اس طریقے سے جتنا بھی بادشاہی کرو گے تو اللہ دلوشاہی بنوا دیں گا اللہ دلو کا حکمران بنا دے دلوں سے دعائیں نکلیں گی دلوں سے دعائیں نکلیں گی حکمران دیا کے لیے دعائیں کرنے والے دیا حکمرانوں کے لیے دعائیں کرنے والے خود من والے اے محمد صلی اللہ جب تیرے پاس یہ شکاس لے کے آیا کریں تو ان کے صدقے قبول کر لیا کر ان کے بالوں کو پاک کرنے کے لیے جو صدقے دیتے ہیں وہ لے لیا کر ہے وہ صدقہ وصول کرتے ان کو پاک کریں گے ان کے جسم بھی پاک ہو جائیں گے ان کے مال بھی پاک ہو جائیں گے ان کے دل بھی پاک ہو جائیں گے وہ تو سکی ہند بے سب لے آئے ہند میں وسلم جب تین سب کا وسول کرے تو ان کے لیے واج کیا گیا حمدد <الوصول> رسن <عصر> جس کے لیے دعا کرے وہ چار آنے کے چار لاکھ ہی دے گا تو اور کیا کرے گا جس کے لیے محمد رسن کیا تھا کہ اللہ تعالی کرے وہاں برکت کرے جو اور کہتے ہیں کیسے حکمران کیسے حکمران تھے دعائیں کرتے تھے کچھ ہی دعا کر دی اللہ رب کچھ ہی دعا کر دی اللہ ان کے مت میں برکت ان کے ساتھ برکت اللہ نے برکت لیکن ہم نے اپنے بات سے جب طریقہ طریقہ اپنے پاس سکھلا تو بالوں کو رسوائی کی سات کو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے بریت نے علماء اکرام کو علم سکھایا تھا علماء کو اللہ نے دین دیا علماء کو اللہ نے آسمان سے کتاب اتار کے دی اللہ نے بری عزت نے علما کی رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ الرسلم کو بھیجا امام المدیا کی حدیث علماء اکرام کی بہترین رہنما اللہ کی کتاب علما کی بہترین رہنما لیکن اجراء حکمرانوں کی طرح بیٹھ کے اس میں نے چار دفعہ اٹھا سمجھا کہ نہ اللہ کی ضرورت رہی ہے نہ اللہ کی رضوط رسول کی ضرورت رہی ہے ہم بہت ہی بڑے بادشاہ ہو گئے انہوں نے بادشاہی کہیں سے لے کر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیا انہوں نے علم کہیں اور سے لے کر اپنے آپ کو علم سمجھ لیا اور پھر اپنے علم نشر کرنا شروع کر دیا دلت رسائی کے ساتھ کیا میں سکتے جب اپنے مستن کو بھول لے گا جب اپنے مربی کو بھولے گا جب اپنے مہربان کو بھولے گا اپنے अपने والے کو بھولے گا جس کو دے گا وہ بھی عزت رہے گا عزت کہاں سے آئے گا عزت اس کی ہوگی جو اس کی عزت کرے گا عزتوں عزتوں کے مالک کی عزت کرے گا اسی کی عزت ہوگی ہر طبقے کے انسان نے ہر طبقے کے انسان نے ادارے بری عزت کی نشتری کی کاش کے انسان سمجھ لیتا بندوں مجھے یاد رکھنا سب کچھ میں دے رہا سب کچھ میں دے رہا ہوں مجھے یاد کہ میں نے اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں اگر تم نے میری نشودی جی کی تو پھر مجھ سے سخت ہوئی نہیں ہے نبے عبادی انی این کا فور میں آداب بھی ہوا اور میرے بھائیوں اللہ نے دنیا کو بڑا کچھ دیا تھا لیکن میرا انسان نے نہ شیخ ہو سکے انسان نے لیا اس سے وہ خواہش نہیں کر سکا بادشاہوں نے بادشاہی سے فائدہ حاصل نہیں کیا رمان علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہم نے ان جو اللہ نے ادا کیا تھا اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا کاش کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھے کہ مجھے کوئی دینے والا ہے جو دینے والا ہے میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں گا تو بات بڑھے گی جب تک اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا بات نہیں بڑھیں گی میرے بھائیوں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی سوچ لیجیے ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ اس کے بعد اللہ کا دیا کیا نہیں ہے اور اس میں سے کتنی شائیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی مرضی سے ختم کر رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں کیا ہم اپنے علم کو اللہ کی مرضی کے تابع کیے ہوئے ہیں کیا ہم نے اپنی خاشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے کیا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی مرضی کے مطابق پالنے کی کوشش کی ہوئی ہے کیا ہم نے اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کر رکھی ہے کیا نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی مرضی کا مطالعہ کیا ہوا ہے کیا ہمیں اپنے بُڑھاپے کو اللہ رب العزت کی مرضی کے تعلق کیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں مکان دیا ہے کیا ہم نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کیا ہوا ہے کیا ہے ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے اور کیا ہے جسے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں آئیے مل کے راحت کریں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہ توڑے اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تو ہم سکھارے میں ہیں اگر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا نہ توڑا تو اللہ رب برج جو نیم بھی ادا کرے گا آخر کو بھی ادا کرے گا ہمارے پاس جو کچھ ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس میں کبھی ختم ہونے والا نہیں جو ہمارے پاس ہے ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا آئیے کوشش کریں تو ہمارے پاس ہم اس میں احتماد میں کریں جو اللہ کے پاس اس میں اعتماد کریں بابا توسیع اللہ رہے الحمد لله حمدا فسيرا صيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يغذر الله فلا مذل له ومن يغذر فلا هادي له وأشهد الله إلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يد الساعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا مسلما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارد على محمد وعلى آل محمد وضبرد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد ربنا أكنا في الدنيا حسنة وفي الأسبة حسنة وفي أعداء النار ترونا ویشنا سنا امر نام سب تب دام نام سردار پاپ دلندا ویشن تب کپ نام خن کو ربل کمنا بلی والی دئینا بری موہنی ن جومیا پورا وللمؤمنين کمنا يقوم الحساب ربنا بری موہنی وللمؤمنين می يقوم الحساب ایک بھائی نے جو درخواست کی ہے آپ سب سے ان کے والد صاحب بیمار ہیں ان کی سفا کے لیے دعا کر اور میں عموماً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تقلط کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ ہی خصوصے کے دوران تمام اہل ایمان کے لیے پوری ایمانداری اور پورے اجلاس کوشش کرتے ہیں دعا کرنے کی بیماروں کے لیے بھی مختارجوں کے لیے بھی ہر قسم کے ضرورت مردوں کے لیے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دعا ہو رہی ہو آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں انشاءاللہ سارے ہی اس دعا کے اندر شریک ہو جاتے ہیں وہ دکھ سب کے لیے ہوتی ہے ربنا بر فرمنا و روان سب پونا بنا مینان بنا تجا کلو بنا فل چند منونا کر رپن منا مجھے ناپن لین سب پونا جی مانی وائی گروپ لوگ پنا نرو المسلمين اذ هب الوهب ربنا توجنت شاكلي لا شريك الا انت سبحانك والحمد لله رب العالمين تفضل اللهم انا نعوذ من الفقر والذنوب والضراء ومن تجلثام اللهم انا نعوذ بك من الفقر والذنوب والضراء من تجلثام اللهم شفانا بشفائك وداوينا بدوائك اللهم اشفنا بشخائك ودعونا بدوائك اللهم اتحفر قلوبنا من النقاط وأعمالنا من الزيان وعزنتنا من القذب وعيننا من الرياض. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تحسر اللهم اتحفرنا بحلالك عن حرامك وعليا بحبك عن منزلاتك اللهم اكتنا بحلالك وان حرامك وان انا بحلالك وان اشتع من سباك اللهم إلا نسلك علم الناس عمامنا متصبلا ورسا مجراء اللهم اهدنا ليحسن الاخلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واضرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك اشتغوا ليس إليك لا من جانوك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك نستنخنك ونشوف إليك سبحان ربك رب العزة في أما يصحون وسلامنا للمستدين والحمد لله That's true.